حرام کی دس تاریخ آیا جاتی ہے آ گئی بعد نیا سال ہمارا شروع ہو گیا اور انگریزی سال کا تو حال یہ ہے کہ ابھی تک ہم 96 لکھنا نہیں بھولے کہ جو آدھا گزر گیا بہت دفعہ ہم لکھ میںئی چھانوے لکھ کے پھر تاج کے استعمال میں کرتے ابھی چھیانوے لکھنے کی عادت ہماری گئی نہیں ستانوے بھی ہاتھ سے جا رہا ہے اور جو پروگرام ہم ہد کے مہینے میں کیا کرتے ہیں حاجیوں کے واپس آنے کے سلسلے میں یا ان کی تربیت کے سلسلے میں ان کے دعوت نامے ابھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو میں لفافے کے پھر اگلا حاجی آ جاتا ہے اور نئے حاجی آ جاتے ہیں اتنی تیزی آ گئی ہے زندگی گزرنے میں اتنی تیزی آ گئی ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بے برکتی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مہینے دنوں کی طرح گزریں گے اور دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے وہی کیفیت ہے اور سوال یہ ہے کہ جتنی جلدی سے وقت گزر رہا ہے جتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے کیا ہم بھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئے ہیں ہمارے اندر بھی کوئی تیزی آئی ہے کوئی افراتفری پھیلی ہے کہ کام جلدی جلدی کر لیں اس لیے کہ ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے افالم یا تفکرو کی انفسین کبھی انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے اپنے اوپر غور کیا ہے؟ کہ اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو بھی چیز ہے وہ نہیں بنائی مگر ایک مقصد کی خاطر اور وقت مقرر تک اللہ حق کی وہ آ جائے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں اور کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں یہ دو چیزیں آپ کو ہر چیز کے اندر ملیں اللہ جی خالہ تکن سمجال سم اجالم باز قوتم اجے گا تم بچے ہوتے ہو پھر تمہارے اندر قوت آتی ہے پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو تمہارا سر پک جاتا ہے بات ختم ہو گئی پلٹ کے ذریع ہو جاتے ہو تم پھر کسی کے محتاج بن جاتے ہو تم چاند چڑھتا ہے بچہ ہوتا ہے چودہ دن میں جوان ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر کمزور ہونا شروع ہوتا ہے قدیم اور پھر گوڈا لگا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے بکتے مقرر ہے یہی معاملہ سورج کا ہے آپ ایک دانا بوتے ہیں وہ اگتا ہے جو کسان کو اس کی روزگی بڑی اچھی لگتی ہے وہ جو اس کا کرنے والا ہے اس کو اس کی روزگی بڑی اچھی لگتی سننا یحیج پھر وہ جوان ہو جاتا ہے پودا پتا رہا پھر تم اس کو یلو رنگ کا دیکھتے ہو اسپن پک جاتا ہے پیلا ہو یہ کہانی ہے اس تو کائنات کی ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ ایک تو وہ کسی مقصد سے پیدا کی گئی ہے اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اللہ اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں کہتا نہ دکھ ہمیشہ ہے نہ سکھ ہمیشہ ہے نہ دن ہمیشہ ہے نہ رات ہمیشہ یقلب اللہ دن رات کا غزلہ پلٹتا رہتا ہے اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی برتھ تو سدا ہم نے اسی طرح نہیں رہنا ہم نے بوڑھا ہو جانا ہے پھر اس وقت اگر ہمارے اندر وہ جذبہ آ بھی جائے سمجھ آ بھی جائے تو ہم کر کچھ نہیں سکیں گے پھر تو حالت یہ ہے کہ پھر ہمارا وضو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا اس وقت نماز مات آدمی پڑھنا چاہتا ہے لیکن یہ کہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا یہ وقت وقت کی بات کسی چیز نے ہمیشہ نہیں رہنا موت پیچھے لگی ہوئی ہے اور جو چیز ہم خرچ کر رہے ہیں وہ ہماری قیمتی ترین بتا ہے ایک سانس کے اندر آپ دو سیکنڈ خرچ کرتے ہیں ایک سیکنڈ آپ کا لگتا ہے جب آپ سانس اندر لیتے ہیں اور جب چھوڑتے ہیں تو ایک سیکنڈ اس میں خرچ ہوتا ہے دو سیکنڈ آپ کے لگتے ہیں ایک سانس نہیں کرتے اور یہ ایک انتہائی قیمتی سا ہے ایک انتہائی قیمتی سیکنڈ ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں وہ کہتے نا ٹائم کہ جو ہے وہ منی ٹائم از منی کسی حد تک ٹھیک بھی ہے آپ جو پیسے کما رہے ہیں وہ ٹائم سے ہی کما رہے ہیں وقت دیتے نا وقت کو کنورٹ کر رہے ہیں آپ آٹھ گھنٹے دیتے ہیں آپ بھو پلٹ کے آپ کو جو ہے وہ سو روپیہ کی جاڑی کسی کی کسی کی پچاس کی بنتی ہے کوئی پندرہ پہ کام کر رہا ہے کوئی بیس پہ کام جس کا جو دا لگ گیا اتنے پہ اپنے نے آٹھ گھنٹے بیچ رہا اور ٹائم ہے تم کمپنیوں میں دو روپے گھنٹہ اوور ٹائم لگتا ہے ایک گھنٹہ کام کرو کمپلیٹ کرو دو روپے ملیں گے تمہیں دو دیر ملیں گے تو ٹائم اس منی ٹائم خرچ کیا آپ نے آپ کو منی مل گئی مہینے کے بعد آپ کو تنخواہ مل گئی تین ہزار چار ہزار ہو گئے آپ یہ سمجھتے ہیں دفاع والا یہ سمجھتا ہے جس کی تین ساڑھے تین چار ہزار تنخواہ وہ یہ سمجھتا ہے اس کا وقت بڑا کامیاب دکھا ہے اس نے اپنی متاب بڑی ویلیو پر دیکھی اور میں نے آگا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک سجدہ جو ہے وہ زمین اور آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ قیمتی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا قیمتی وقت دیکھا یہ منی ان معاملوں میں نہیں ہے کہ پیسہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ ریکور کر لیتے ہیں. ایک سودے میں آپ کو گاٹا ہوا پیسہ آپ کا ضائع ہو گیا دوسرے میں مناٹا ہو گیا آپ کا جو ہے وہ ریکور ہو گیا نقصان آپ کا وقت کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوئی. وقت کبھی بند کر نہیں آپ آپ اس میں بارگیننگ کر ہی نہیں سکتے جو دن گزر گیا سو گزر گیا کوئی مائک کا لال پلٹ کر وہ دن آپ کی زندگی میں آپ نہیں لا سکتے بلکہ جو سانس آپ لے سکے یہ آپ کا ماضی ہے آپ یہ پلٹ کر کبھی نہیں آئے گا یہ آپ سے خرچ ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم کو اس اہمیت کا اندازہ ہے جو ہمارا جو سال گزر گیا ہے اب لا بن تمہاری قیمتی ترین جو متا تھی وہ لے کر چلا گیا اور جو جن گزرتا ہے وہ آپ کی اغلا غالی کہتے ہیں نا مہنگے کو مہنگی ترین جو ہے وہ آپ کی متا لے کر گیا ہے اب آپ شام کو رجسٹر کھول کے بیٹھے کہ آپ نے اس میں کیا کمایا صرف وہی پچاس روپے دیہی والے اگر یہ تم نے اس وقت سے کمایا ہے تو یہ ٹھیک ہے دنیا میں کام آ جائیں گے اس بار مہینے کا چار ہزار لیا تین ہزار لیا کوئی پچاس ہزار بھی کما لے غلط مزال کا مطالعہ حیات دنیا جو ہے تو دنیا کی زندگی کا گزران نا اس نے پیاز سے روٹی کھا لی یا کسی نے ٹکے کھا لیے گزارے گا تو چوبیس گھنٹے نا اس کے بھی گزر دیں گے اس کے گزر دیں گے کبر میں تو ٹکے لے نہ جائیں گے سر وہاں تو ٹکے وہ کھائے گا جس نے کوئی اور بات بھی سوچی اس وقت کو کہیں اور بھی خرچہ <لِبُيُوتِهِم> والے بہ ابواد اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہو ہم تم سے واقف نہ ہوتے اللہ من خلق جو کریٹر ہے جو تمہارا ڈیزائن بنانے والا ہے جو تمہیں چلانے والا ہے وہ آگاہ نہیں تمہاری کمزوریوں تم سے وہ تم سے تم سے زیادہ آگاہ ہے تم کہتے ہو اللہ ہمیں دے دے دے, دے دے دے دے اور اس وقت آپ کے پسرے کا لیول یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن اللہ کو پتا ہے اس کی دریکے کام نہیں کرتی انجن نیا ہوا تو ایکسیڈنٹ کر دے گا وہ صاحب جو حضور کو کہتے تھے دعا کر اللہ مجھے مال دے گریب تھے آپ نے فرمایا نہ مانگو انہوں نے اشرار کیا آپ نے دعا کر دی حا تو میرا دل دکھتا ہے میں دوں گا اللہ کی راہ میں اب دینے کو کچھ نہیں ہوتا آپ نے فرمایا تمہیں ادھر تو مل جاتا ہے اس میں کفایت کر لو اللہ نے جس جی حال میں رکھا اس پر حاضر ہونے کا نہیں آپ دعا کر اللہ دید اللہ نے دیا اتنا دیا کہ مدینے کے اندر جگہ کوئی نہ رہی ان کے لیے بکریاں لے کر دور چلے گئے اور وہاں سے جمع جمعہ پڑنے آتے تھے بس نمازیں چھوٹ گئی نا حضور کے اور بعد میں جمعے میں بھی آنا چھوڑ دیا کیا کریں گے اتنے نہیں جاتے اور جب دینے کی باری آئے تو انہیں نظر ماری اتنی بنتی سو دو سو بنے تو بڑی خوش دلی سے آدمی دے دیتا ہے پوچھے ان سے جن کی دس دس ہزار درم بنتی کتنا ایمان چاہیے انہیں جیب میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تو جب انہیں دیکھا اتنی بس بنے گی تو نہیں دی میں خود لے کے آؤں گا تم جاؤ حضور کے قاصد کو کہہ دیتا وہ حاصل جو تھا میںکری می آؤں یہاں تک نازل ہو گئی جب پتا چلا میرے بارے میں جو ہے ایسے نازل ہوں یہ پھر لے کر آیا آپ نے فرمایا اب نہیں قبول ہوں اللہ نے فرمایا اب ان سے نہیں لینا ہے کہ, کیا کہ اب ان کا قبول نہیں کرنا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آئے تو انہوں نے بھی نہیں لیا جب حضور نے نہیں لیا تو ہم کیسے لیتے لی پھر عمر اپنے خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی نہیں جو ہے وہ لیا انہوں نے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوب واپس ہے پبلا ہو کا لہ لا بگاؤ فی الحال اللہ سارے بندوں کا رزق کھول دے زمین میں بغاوت پھیل دے ہمارے ہاتھ میں بڑے کمزور ہیں تنخواہ صرف ہماری دو دو ڈائرے تین تین ہوئی ہے درم ابھی بچتا کچھ نہیں ہے صرف کھانا ہمارا کھلا دُلا ہو گیا تھوڑا ابھی بھی پاکستان ہم جاتے ہیں تو وہ قرضہ لے کر ہی آتے ہیں. اس کے باوجود ہمارا آتما اتنا خراب ہے کہ وہ جو برکے کر کے ہمارے گھروں میں آتی ہیں ہم ان کے دوپٹے ان کے گلوں میں لٹکوا دیتے ہیں جو ہم میں دبئی والا ہو گئے یہ تو بیک وارڈ لوگوں کا کام ہے پینڈوں کا کام ہے آپ پڑھے لکھے ہوئے ہیں اس میں کام کرتے ہیں ہمارے گھر میں برکے کا کیا لا باہ وہ واپس حال ہاں یہ فرماتا ہے اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو تم فر دلے نہ ہو تو میں اپنے منقروں کے مکانوں کی چھتیں ان کی سیڑھیاں جن تختوں پر وہ بیٹھتے ہیں ان کے دروازے سونے اور چاندنی کے بنا یا ان کل لمبا جال کا مکان ہایا تو دنیا یہ سورہ زخرف ہے تو پھر بھی یہ می کا گزارا نا گزارے گا تو چوبیس گھنٹے نا مسئلہ یہ ہے تو دل مستقل آخر کار ہونا کہ سات سال کی زندگی گزارے گا بہت لمبی زندگی ہے سات سال کے بوڑھے سے پوچھے ابھی اسے بچپن کی شرارتیں اب بھی اسی یاد ہے کلاس روم کے اندر وہ کس کی کلم جو ہے وہ کرتا تھا کس گرا کرتا تھا کس کے ساتھ کیا اور کلاس کے ساتھ اب بھی بیٹھتے تو بالکل چلتا ہے کہ یہ چھٹی کا بیٹھا یہ نہیں کمپنی جنرل مینیجر بیٹھا سات سال سات سال تین سال بنتے نا تین سال گزار دیا نے سات واقع سے سال میں ہم. کیا ان تیس سالوں کے ساری محنت یہ سارا وقت تم اس لیے غلط کر رہے ہو کہ کسی دن تمہیں بھوکا نہ سونا پڑے یہی ڈر ہے نا تمہیں وہ جو چار ہوتا کہ گزر جاتی ہے ساری عمر مستقبل کے خدشے میں اور گزر جاتی ہے ساری عمر مستقبل نہیں آتی جس ڈر سے تم جوڑ کے رکھتے ہو سک کے رکھتے ہو وہ تو کبھی نہیں آتا تمہارا ہر کل جو ہے وہ تمہارا آج ہوتا ہے جس کل سے تم ڈرتے ہو وہ کل وہ ہے بل تن در نب دمت لے ہر جام رات کو پیشاب کر لیا کرے اس لیے کل کے لیے کیا بھوجا کل تو تمہاری وہ دنیا تو کل نہیں دنیا میں تو آدمی گزارا کر لیتا یہاں آپ جس کل سے ڈرتے ہوئے گزارا کر رہے ہیں دو دو پندرہ میں چار چار فیملی گھسی ہوئی جس قسم کے حالات میں گزارا کر رہے ہیں کل سوکی کرنے کے لیے نہیں ہے یہاں سے کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ ہی صندوق میں بند ہو کر گئے جیتے جی صندوقوں میں اس لیے بند ہے کہ وہاں حویلی بنائیں گے کوٹلی بنائیں گے پلازہ بنے گا کوئی ڈبل سٹوری بلڈنگ بن جائے گی وہاں بیٹھا کروں گا وہاں رہیں گے ہم وہاں رہنا رسید ہوا انسان ساتھ لگاتا ہی رہتا ہے گزران गुदर, ہوتی ہی رہتی ہے فکر کرو سوچو تو اس مستقبل کی اس کل کی جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا دنیا میں تو تمہیں قرض بھی مل جاتا وہاں قرض بھی کوئی نہیں جائے وہاں جو آپ کی آنے والی کل ہے وہاں تو صرف آپ سامنے پڑو اس کے لیے آپ کیا کرتا کر رات کو دب سوئیں اور آپ سوچیں کہ میری آج کی اتنی دہاڑی لگ گئی ہے تو یہ سوچیں کہ اس دیہڑی میں سے قبر کا حصہ کتنا ہے آپ تنخواہ کا حساب کرتے ہیں نا کہ اتنا جی یہاں کا دینا ہے اتنا جہاں کھانے کا دینا ہے اتنا فلاں کا قرضہ لیا اس کو دینا ہے اتنا جو ہے کنونس کا خرچہ ہو گیا اور اتنا ماں باپ کو بھیجنا ہے اتنا بیوی کو بھیجنا اور اتنا بچا لینا ہے اس میں جاہد سے جاہل آدمی جو اپنے سائن نہیں کر سکتا وہ بھی بیگ کے سارا دن یہ پلاننگ کرتا رہتا اپنی تنخواہ باندھ کے بھیجتے اس میں کوئی قبر کا حصہ رکھتے ہو نہیں اس لیے تو میچ سوچنے پر تو یقین ہے ہی نہیں نا. دلیل سے تو مسلمان ہوئے نہیں ہم. ہم دلیل سے کسی کو فائیو کر نہیں سکتے ہم میں سے کوئی بھی کسی غیر مسلم کو سٹسفائی نہیں کر سکتا اسلام کے بارے میں تو مسلمان ہو سکتا دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہم دلیل سے مسلمان نہیں ہے بس مسلمان ہے بائی بس مسلمان ہم پروڈکٹ کر رہے ہیں مسلمان میں آپ کو دو بچے میرے ہو گئے دو مسلمان میں دے چلا دنیا کو بائی برف مسلم ہوگا بائی برف مسلم دلیل سے بھی کسی کو میں نے غیر مسلم کو مسلمان کیا نہ میرے پاس دلیل ہے نہ میرا عمل صحیح ہے کہ چلو عمل دے دوں مسلمان ہو جائے میرا عمل ہی کسی کے سینے میں جو ہے وہ چلا جائے اور کسی کو متاثر کر لے وہ بھی نہیں اس معاملے میں تو ہم غیر سے بھی بہت پیچھے ہو گئے اب بھی حالت یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ کا کوئی مریض ہے کوئی اور ڈاکٹر دوائی لے کے دیتا ہے اور وہ فارمیسی والا آپ کے سامنے دو دوائیاں رکھتا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ پاکستانی جنٹا سین ہے اور یہ جو ہے یہ جرمن کا ہے تو آپ جرمن والا کیوں لیتے ہیں. کیوں پاکستانی جنٹا سین نہیں لیتے آپ کو پتہ یہ دو نمبر ہو آپ کے عمل نے برائے دیا کہ آپ کو جرمن پر بھروسہ ہے پاکستانی سیمان پر بھروسہ نہیں یہ تو آپ کو صرف آمانت تو اپنی تنخواہ میں سے آپ بانٹتے ہیں آفرت کے لیے کہ یہ آفرت کے لیے تو آفرت پھر کہا ہے آفرت میں آپ نے سمجھا اللہ وہاں لون دے گا آپ کو لے کے آنا آج بھی اپنی یہی سے لے کے جانی ہے تم نے اور خراق بھی یہاں سے لے کر جانی ہے تم نے وہ سبزیاں وہ لاکھا اور نیمایت افیا رول اور وہ دور در اور کی نہر جو ہیں یہ ساری سی پے پی بھیجتے ہیں نا پاکستان پیسے جہاں دیتے ہیں ٹکٹ وہاں ایشو ہوتا ہے پیسے ان نہروں کے یہاں دینے آپس میں لون نہیں ملے گا انسان میں دیں قسطوں میں دیں لیکن یہاں دینا دنیا میں آ کے لا کے رہا وہ جب یہاں سے بھر کے لے کے جانی کوئی زخم کما رہا ہے کوئی جو وہ کیلے تہ دکھا اور انگور اور رمان کما کے لے جا رہا ہے کوئی دودھ اور شہد کی نہر کما رہا ہے اور کوئی کھولتا ہوا پانی اور اس لیے زخموں کی دھومن وہ کما رہے گی بھائی پیاس لگے گی بھوک بھی لگے گی وہاں کے لیے بھی کچھ نکالتے تنخواہ میں کوئی اپنے وقت میں آپ کی اولاد ہے آپ نے سوچا اس کو ڈاکٹر بناؤں گا اس کو انجینئر بناؤں گا اس کو وکیل بناؤں گا اور چھوٹے کو تو میں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا اس کو الگ نہیں کرنا کیوں بڑا ہوں گا سو چیزیں ضرورت ہوں گی میرے مٹھی بھی کرے گا کوئی دبائے گا مجھ کو اس کو میں نے رکھنا ہے یہ کہاں تک جائے گا بھائی یہ چھوٹا جو کہ ساتھ رکھا ہے یہ کہاں تک جائے گا یہ بھی وہ مٹی دے کر آئے گا تھا آپ نے حدیث یہیں سنی تھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آدمی کے ساتھ تین چیزیں جاتے ہیں آلو ہوں مالو ہوں مالو اس کے آیال آیال ہوں مالو ہوں اس کا مال اور اس کے امال دو چیزیں واپس آ جاتے ہیں تیسری ساتھ جاتی عیال بھی واپس آ جاتے ہیں پھر وہ مہمانوں کو سنبھالنے میں لگ جاتے ہیں جنازے میں اعلان ہو جاتا کہ جو پرانے آئے ہوئے ہیں مہمان دور دور سے جنازہ کرنے وہ کھانا کھائے بغیر نہ جائیں وہ پھر مہمانوں کو سنبھالنے میں لانے جاتے پھر یاد آیا آیا, آیا نہ آیا آپ ختم اب وہاں آپ کو ساتھی کی بھی ضرورت روشنی کی بھی ضرورت ہے وہاں کوئی ساتھی ہو جو اتنا عرصہ لمبا عرصہ ہے وہ آپ کا گزروائے ساتھ ہو گئے تو بات چیت کرے اس وقت سات کے امال اچھے ہیں تو خوبصورت ساتھی ملے گا اور اگر برے ہیں تو بدترین ساتھی ملے گا عمل ہوں گے ساتھ تو کنیکشن ملے گا پیمنٹ ہوگی تو کنیکشن نور کا لگے گا وہاں روشن رہے گا اور وہاں کا چلتی آپ کو مل جائے گی سینٹرل اے سی رکھا وہ لگا ہوا ہوگا جنگت میں اور آپ کو اس کی ایک کھڑکی مل جائے گی یہ ہوتا ہے نا لگا کہاں ہوتا ہے اس کی اور ہر فلائٹ میں جو ہے وہ ایک ایک کھڑکی کھلی ہوتی ہے وہ اسی جنت میں لگا ہوا ہے اور ہزار نے فرمایا کہ وہ کھڑکی جو ہے ایک آپ کو بھی اس کا دے دیا جاتا ہے ایک سیکشن ایک کھڑکی اس کی کھل جاتی ہے آپ کے یہاں اور آپ نے فرمایا تمہاری قبر جو ہے یا تو وہ جہنم کے دروں میں سے ایک گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ وہ جس کو دفن کر کے ہیں وہ دو حالوں میں سے ایک حال میں ضروری ہوتا ہے وہ اس لانگ کے اندر ہے جہاں بس کی آمد ہوگی اور اس کے بعد اسے کارڈ ایشو ہو جائے گا اور اپنی جنت میں چلا جائے گا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاز میں فسٹ کلاس والے جو ہوتے ہیں ان کا لانگ بھی فسٹ کلاس والوں کا الگ ہوتا ٹھیک ہے نا جہاز میں جب بیٹھیں گے تو وہاں تو وہ فرسٹ کلاس میں جائیں گے نا لیکن جب تک وہ ڈپاز لاؤنج کے اندر ہوتے ہیں وہاں بھی انہیں ایکسٹرا فیسلٹیز ملی ہوئی ہوتی ہیں ان کا لاؤنج الگ ہوتا ہے پردے ہوتے ہیں بار بار ہر دس پندرہ کے بعد جاتے ہیں جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس دیے جاتے ہیں یا کچھ اور دیا جاتا ہے اور اکانوے کلاس والوں کا جہاز کے اندر بھی سفر اسی کلاس میں ہوتا ہے اور ان کا لاؤنج بھی اسی طرح فرسٹ کلاس والوں کی سب جو ہے وہ ان کا لاؤنج کا فسٹ کلاس جو ہے وہ لانچ اور یہاں سے جب جائیں گے تو وہاں پہ جنت ہوگی ان کی یہاں بھی انہیں کچھ خرصیات ملی ہوگی یہاں ان کے ساتھ جو آ, بیہیو ہوتا ہے اور یہاں ان کو جس طرح ریسیو کیا جاتا ہے وہ اسی طرح سوچتے ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت میں سے کن سلاحیتوں میں اس اولاد میں آفر کے لوگ کو لینے آتے ہیں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے روئی کے تھے چڑھوئی آزاد کس سی کا ایک نوجوان تھا منگنی ہوئی اس بیچارے بنیادی لحاظ بیچارے کی بات کر رہا ہوں چلا گیا مہاں پر نہیں بتایا بھی بتایا بہار پر چلا گیا وہاں سے اس نے بھیجی اپنے والد کو والدہ کو اور عید والے جن وہ ملی اور اسی دن اس کی شہادت کی خبر بھی آ اب کیا عالم ہوگا جب وہ کیسے اس نے اس نے دو باتیں کی ایک تو بات یہ کہی کہ میں نے پوچھا آپ سے اس لیے نہیں تھا کہ آپ شاید انکار کر دیں اور گناگار نہ ہو جائے یہاں میں آپ کو گناگار نہیں کرنا چاہتا دوسری بات یہ کہی کہ ابا جان آپ کے اتنے بیٹے ہیں جو بھی دو تین چار بھائی تھے اس کے اس نے کہا یہ آپ کی دنیا میں خدمت کریں گے کے لیے اور میں انشاءاللہ شاء کی آست میں کام آپ اس نے کہا انشاءاللہ میں جنت کے دروازے پر آپ کا انتظار کروں مجھے یوں سمجھے کہ آپ نے اپنی آفت کے لیے وقت بیٹے کو لکھا ہے ساجید بکرا عید گزری ماں کا نام مریم لکھا ہوا ہے انہوں نے نام بدلی نہ کر دیا وہ اپنے بیٹے کو خط لکھتی ہے کہ پتر بکرا عید آ رہی ہے اور ہم ابراہیم کی اولاد ہے ہمارے یہاں قربانی وقتی کا کی ہوتی ہے ملالی قائد ہوتی ہے ہم بچے قربان کیا کرتے اللہ کی راہ اور تم میرے اسماعیل ہو اللہ تمہیں قبول کرے یہ سجی کی حاضرہ ہے وہ بھی تو ماں ہے نا بھی اس کو دودھ پلایا ہے نو مہینے پیٹ میں رکھا ہے تو بھی پیارا ہوگا یہ ماں کہاں سے کہاں بنتی ہے کہاں کون بناتا ہے تم میرے اسماعیل ہو اللہ تمہیں قبول کرے آج کی حاضرہ ہے یہ قربانی بھی حج کر کے آئے نا یہاں یو این کے سرکاری ڈیلیگیشن میں شامل تھے عربی ہیں محمود ان کا نام اور حرم کے اندر انہیں اللہ کے گھر کے اندر ڈیلیگیشن کے جانے کے انہیں بھی شہادت حاصل ہوتی ہے اور وہ بیس سال سے میں جا رہے ہیں بہت بڑا تمامات میں حاصل قرآن ہیں اور بہت باصلہ قرآن کہتے ہیں دفعہ بھی انہیں وہی حرم کے اندر اللہ کے گھر کے اندر بیت اللہ کے اندر گئے وہ نماز وغیرہ انہوں نے پڑھی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ آپ مکمل جنگی لباس میں خواب دانا جنگیلی بادشاہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے اور آپ ایک گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا خان القت یا محمود محمود بخت آپ مت سمجھیں کہ جو کشمیر کی گھاتیوں میں شہید ہو رہے ہیں کیشن کے ان کو ساروں میں جو شہید ہو رہے ہیں ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علام آج بھی اسی طرح ان کی قیادت کر رہے ہیں جس طرح بہت والوں کی قیادت کی سیادت. یہ سب پوچھے جو وہاں آپ ان کے واقعات پڑھیں نا کہ جی کس طرح شیر نے انہیں گائیڈ کیا کس طرح ایک زخمی کو شیر اوپر بیٹھ کے اس برف کے اندر اس برفیلے پہاڑ کے اندر شیر اس کو اپنے بدل کی گرمی پہنچاتا رہا تا آنکھ اس کے ساتھی پہنچے اور انہوں نے اس کو پایا اور اس کو لے کر وہ آئے تو شیر نے کھانے کی بجائے کو جیت دیے رکھیے جم کے مر نہ جائے یہ واقعات جو ہے آپ پر پڑھتے آپ کو عجیب نظر آتا اس لیے کہ قسم کے حالات میں آپ بیٹھے ہوئے ان میں واقع وہ عجیب نظر آتے ہم مادہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم اسباب, اسباب کو دیکھتے آج وہ الاسباب کو بھولے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم جس جی طرح وہ لڑنے والا مجاہد جو ہے وہ اللہ کا غلام ہے اسی طرح وہ شیر بھی اللہ کا غلام ہے اور وہی کرتا ہے جو رب کہتا ہیں اس آپ کی سنت ہے تو آج بھی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کا ہیں مجاہدی جی آپ کو نظر آئے یا نہ آئے وہ لوگ ان کی پشت خالی نہیں ہے ہمارے یہاں جو بے آس آدمی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تند خالی ہے مجاہدین کی تند خالی نہیں ہے آج بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں اور جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں بوجھے بھی ہوتے ہیں کرامات بھی ہوتی ہیں کرسم بھی ہوتے ہیں اور نصرت بھی اللہ کی آتی اور آ رہی ہے پچیس لاکھ لوگوں کو پانچ لاکھ خاندان میں نے کہا تھا پانچ لاکھ خاندان ہیں بے گھر ہوئے جو اس سے سے ایک ایک جہاد سال پہلے کے فکر سے پانچ لاکھ کو پانچ لاکھ گرد پانچ لاکھ فیملی کے تو یہ پچیس لاکھ انسان بن گئے نا پچیس لاکھ آدمیوں کی ثفالت کرنا حکومت نہیں کر سکتی افغان آپ کو نظر آئے یا نہ آؤں گا آپ نے مجاہدین کی کنڈ خالی نہیں ہے آج بھی محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں اور جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں موجے بھی ہوتے ہیں کرامات بھی ہوتی ہیں رسمے بھی ہوتے ہیں اور نصرت بھی اللہ کی آتی ہے آئے لاکھوں کو پانچ لاکھ خاندان میں نے کہا تھا پانچ لاکھ خاندان ہے ڈھ سارے جو اس سے افیکٹ ہیں جہاز سے اجرے میں ایک سال پہلے کسی گھر پانچ لاکھ سے پانچ لاکھ درد ہو گئے پانچ لاکھ فیملی کے تو یہ پچیس لاکھ انسان بن گئے نا پچیس لاکھ آدمیوں کی ثقالت کرنا حکومت نہیں کر افغانوں کی ہمیشہ ساری دنیا کے خزدانوں کو موسم پارا تب جا کر یہاں روٹی ملتی تھی فارم کیمپوں کے اندر اب ہماری تو ساری دنیا دس بنی جاتی پچیس لاکھ خاندانوں کی اس طرح سے خدمت کرنی بتا دو جو سہدا فاؤنڈیشن ہے سہدا اسلام جو آدمی شہید ہو جاتا ہے اس کی ماں کی اس کی بیوی کی کفاوت کرتا ہے باقاعدہ مہینے کے مہینے میں مال پہنچتا ہے پیسے پہنچتے ہیں کسی بھی ذریعے سے پہنچنا جیلوں میں جو لوگ ہیں وہاں خرچہ ملتا ہے آپ کو جیل میں خرچہ دینا پڑتا وہاں کی بار پر گزارا نہیں ہوتا اور بھی ضروریات ہوتی ہیں اس کا جی وہاں بھی یہ خدمت کی جاتی ہے پچیس لاکھ انسانوں کو باہر پالنا اور جو پچاس ہزار سے لگ جیلوں میں ہے ان کو بغام کی کفالت کرنا پلس جہاز کے دیگر ذرائع سے جو ہے وہ فوٹ کرنا ممکن ہے کسی انسان کے لیے آج کام کر رہے آپ ایک جرم کو دیتے آپ سمجھتے آپ نے ایک دن جرم دیا یاد اللہ فوق آئے گی وہ چوٹا سو ہاتھ نہیں تھے جو ملے سے لڑنے اور مرنے کے لیے اللہ نے برمایا نبی ہاتھوں کے بالکل میرا بھی ہاتھ جہاں تم لڑو گے نہ بھی لڑو گا جہاں اللہ لڑے وہاں کسی کی ہمت ہے تو کہنے کا مقصد ہے یہ جرم آپ کا ایک گرم نہیں ہوتا میں پتہ نہیں وہ کتنی برکت ڈالتا ہے اپنا حصہ واپس میں ڈالتا ہے اور یہ ایک گرم پتہ نہیں کتنے کی کپالٹ کرتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے بھی کچھ سوچا ہے آپ نے میں نے بار بار یاد کیا ہے तो हम नमाज पढ़ते किसी पर एहसान नहीं है जिस तरह मैं काम करता हूं ना आठ घंटे अगर कोई आदमी आठ घंटे काम करता है चार घंटे को टाइम बारह घंटे काम कर गया तो किसी पर कोई एहसान नहीं करता खुद आके अपने कपड़े खुद धोता है साल में अपना खुद तैयार करता है क्या भाई जो बारह घंटे लगाए कि तुम है वो लेगा ना किसी पर एहसान क्यों है बात नहीं है دنیا کا کس طرح کام آپ کا اپنی نماز بھی آپ پڑھتے تو کسی پر کوئی احسان نہیں ہے نہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا کوئی احسان ہے نہ مسال ہو جاتا پر کسی پر آپ کا کوئی احسان نہیں ہے کی ڈیوٹی نہ مجھ پر احسان ہے نہ آپ اپنی کبر ٹھنڈی کر رہے اپنی جنت بنا رہے آپ کا کیسی مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کہا جاتا نا کہ ندی کی نسرت کرو وہ نہ کا روح سینا وہ آج کا روح وہ کی کیا نصرت کیا محمد ابوستار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پوچھ بیٹھے کیا مڑے آگے پڑھی تو بولے آپ کے نامہ مال میں آپ کی جنت ہے اس کے آپ کو مل جائے گا مسئلہ یہ ہے میرا کیا کام کیا حضور کا کیا کام تھا دین کو پہنچانا دین کو قائم کرنا رفاورت کی ذمہ داری تھی نا نہیں یہاں کے الگا لگا پر غالب کرتے بلبے دین کام کرنا تھا میرے مسئلہ اگر آپ نے حصہ ڈالا ہے تو نبی کا کام کیا میرا کیا کام کیا میں جو کل تمہارے دن توڑ کے آیا تھا کل یہ بلے کو شاید وہ تو کوئی نہیں کرتے ہیں تو یہ کام ہے اللہ کا جہاں بھی اللہ نے قرض مانگا اپنے نام پر وہ جہاد کے لیے مانگا جباس قرض نہیں ہے قرض نہیں ہے جن مانوں ہم دیتے وہ تین اس کا تھا وہ خطرہ تین مدے نماز کام کرو اور جباط دو اور اللہ کو قرضہ دو قرضے کا مطلب یہ ہے کہ میں فوراً تمہیں نہیں دیتا مجھے کچھ وقت کے لیے دو قرض اس کا نام ہوتا ہے قرض اس چیز کا نام ہوتا ہے آپ جا کے لیتے تین دہم وہ آپ کو پینتیس پاکستانی روپے دے دیں یہ قرض نہیں ہوا قرض یہ ہے کہ دو بار دس دن کوئی آپ سے مانگ لے اللہ آپ سے مانگتا مدینہ برم اللہ کچھ جانا تو وہ پانا جھولا قیام تمہیں قیامت کے دن ملے گا مجھے قرضہ دو جو تم خرچ کرو کے جہاز اس دین کے قیام کے لیے اس کو اللہ کردہ دل تمہاری وکاس قرضہ نہیں ہے وہ تمہارے مالوں کا مل وہ نکالو گا تو تمہارے بچوں کے لیے بھی حلال ہوگا پاک ہوگا وہ آسان نہیں ہے وہ تو جیسے ناپاس ہوئے میں سے آپ لوٹے نکال کے تین سو سات وہ تو تین سو لاکھ سات لوٹے نکال رہے ہیں نا تو برے کام نہیں ہے قرض کیا ہے کچھ جدو جاب کے لیے جو تم خرچو گے یقین کی کفالت کرو بیوہ کی کفالت کرو اپنے کے لیے کرو ٹریننگ کے لیے کرو پھر دیگر وہ جو لٹریچر چھپا رہے اس کے لیے کرو یہ ہے رب پر خرچہ رب کے دین کے لیے کر رہے ہو اپنے لیے نہیں کر رہے ہو یہ ہے اللہ کی مصرت کے رسول اگر تم اس کی کرو گے تو وہ تمہاری مصرت کرے گا تو کہنے کا میں نے پچھلی دفعہ بھی ارادہ کیا تو وہاں جمعے میں کہنے کا مجھے یاد نہیں تھا ایک تو جائز کشمیر آپ لوگ ضرور کہ خریدار بنے آپ بہت سی باتیں ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم سنے آپ کو نہیں کہہ سکتے آپ بھی بہت رسک لے کر میں بات کہہ سکتا ہوں آپ کو لیں گے تو مجھے بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑی سارا کچھ لکھا ہوتا مجھے بھی یہ تک سجی رہے گی لوگوں کو بھی یہ سبزی رہے گی کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے اس لیے تو یہ ٹرانسجنڈے کی دنیا میڈیا کا دور ہے کوئی خبر کہیں آپ کو نہیں آتی آپ سمجھتے اسی طرح زیادہ کشمیر دب نہیں آپ دو چار سو کے بعد ایک دو آدمی وہ بتا دیتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ کہتے ہیں شدت پسند مارے گا کوئی نہیں ادھر کتنا مارے گا یہ چیزیں آپ کو تشریح بتائے گا تو یہ بہت ضروری ہے یہ آپ جو خرچیں گے یہ اللہ پر کر دیں اور آپ پر سے گایا مت کریں اپنے دوسرے ساتھی کو دیں کام پر اور اس شخص خرچیں گے وہ بھی پر کے گایا نہیں کرے گا تیسرے کو دے گا یہ آپ کی تبدیل ہے تو یہ معمولی باتیں مت سمجھے وہاں سے ہو جائے